اللہ خیر بظاہر تو آج ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ سوموار کا دن ہے جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور الحمدللہ بھی کافی دور سے بڑی تیزی کے ساتھ سبق کی فکر میں آنا پڑا ہے لیکن یہاں آ کے معلوم ہوتا ہے کہ شاید آج اتوار ہے چھٹی ہے کیا کوئی تبدیلی کوئی نئی تبدیلی تو نہیں ہوئی اسباحی ترتیب کے اندر یا دنوں کی تقسیم کے اندر جو میرے علم میں نہ ہو جی اچھا تو, تو آپ حضرات کلاس میں تشریف نہیں لائے اچھا ہوئی ہے کیا تبدیلی ہوئی اچھا اچھا صحیح ٹھیک تو ابھی آپ کی ساتھیوں کو بھی بلا لیںشاہ سبق پڑھیں گے علم مشرف کا سبق پڑھیں گے جی اور آج کا سبق انشاء اللہ ہمارے محترم مولانا عبد الرحمان صاحب جی اگر نظر آئے تو پھر ان کو بھی بلا لیں نہیں تو ان اللہ ہم سبق تو پڑھتے ہیں اور ناغا اس کا تو تصور ہی نکال دیں ان شاء اللہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے سبق پڑھنے کی چونکہ جب ایک مرتبہ ترتیب بن گئی تو اب اس کو پورا کرنے کی اس کو نبانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب تقسیم ہو رہے ہیں جب ترتیب بن رہی ہے اس وقت تو ہم عذر پیش کر سکتے ہیں وقت آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن اب جب طے ہو گیا تو اب ہمیں دیا جو ہے اس وقت کو اپنے کام میں صرف کرنا ہے اور ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا کہ جو اوقات ان کے طے تھے تو اس وقت کے اندر الحمدللہ للہ وہ, وہ جس کام کے لیے وقت ہے پوری پابندی کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ وہ اس کو سر انجام دے رہے ہوتے تھے اور ہم نے اپنے حضرت کے بارے میں سنا کہ ان کے بارے میں کہہ سکتا تھا کہ اس وقت حضرت فلاں کام کر رہے ہیں ایسے پورا سال پابندی کے ساتھ مثال کے طور پر اثر کے بعد اسلحی مجلس ہے تو آدمی پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہے کہ حضرت اس وقت یہاں بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہیں اصلاحی بیان فرما رہے ہیں تو اس طرح ہمارے اسد محترم فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے اوقات اپنا ٹائم ٹیبل مقرر کرنا چاہیے اور اس پر عمل کو یقینی بن چاہیے آپ دیکھیے عبادت کے اندر بھی ایک دن جوش آیا زیادہ کر لی دوسرے دن سستی ہوئی تو بالکل ہی نہ کی تو یہ اللہ کی پسند نہیں ماں پل و سور زیادہ ہو اور غلط کر دے یہ اللہ کو پسند نہیں ہاں تھوڑا ہو لیکن کفایت کر جائے تو یہ اللہ کو بھی پسند ہے تو عمل اگرچہ تھوڑا ہی ہو لیکن اس کے اوپر دوام ہو اس کے اوپر ہمیشگی ہو تو ایسے ہی انسان آہستہ آہستہ سیکھتا ہے کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے ابھی مہمان آئے ہوئے تھے ان کو روانہ کرنے کے لیے گیا تھا لیکن دل کے اندر یہی ارادہ تھا کہ انشاءاللہ سبت میں پہنچنا ہے اور اللہ رب العزت نے توفیق دی اور وقت پہ فارغ ہو کے پہنچ بھی کیا تو آج انشاءاللہ علم شرف کا سبق یہ صفحہ نمبر پانچ سے ہوگا کتاب کا صفحہ نمبر پانچ حصہ سوم تیسرا حصہ علم مشرف تیسرا حصہ احموز کے قاعدے یہاں سے سب ہوگا اور ہمارے محترم جناب مولانا عبد الرحمان صاحب یہ آپ کو سبق پڑھائیں گے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ مستقل حضرت سبق پڑھائیں اور اپنی انج سے ان کی ہم ان کے نام کی آئی ڈی بھی بنائیں گے اور یہ اس سے آیا کریں گے اور اگر یہ نہیں ہوں گے کوئی عذر ہوگا تو پھر مجھے اطلاع کر دیں گے اور انشاءاللہ میں جو ہے سبق میں حاضر ہوں گا اور یوں یہ سبق کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا جو بھی ہمارا وقت ہوگا اس لیے آپ حضرات جو ہے یقین رکھیں اعتماد رکھیں کہ سبق ہوگا صحیح میری آواز تو پہنچ رہی نا آپ ساتھیوں تک جی تو ابھی سبق شروع کرتے ہیں آپ حضرات اپنی کتابیں نکال لیجئے صفحہ نمبر پانچ علمف محموز کے قاعدے السلام علیکم हم. سبق کی ابتدا کرتے ہیں شروع کے اندر آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا محموز کے متعلق اب اسی کے قانون اور قاعدے یہاں سے ترتیب بار لیں گے سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے جہاں کہیں ایک حمزہ ساکن ہو وہاں حمزہ کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے جیسے راسن ری بو را اور بوسن تھے اب اس مثالوں کے اندر دیکھیں ریبن، ان تینوں مثالوں میں ایک حمزہ ساکن اس کو ماکر بل کی حرک موافق حرف علت سے بدل دیا گیا ہے جیسے رسن تو حمزہ ساکن ہے ما کی حرکت فتح ہے تو اس کے مطابق جو ہے اس کو الکس بدل دیا اور میں حمزہ ثاکن اس کے ماقبل کی حرکت کے موافق اسے یاد بدل دیا اور سن میں حمزہ ساکن ما قبل کی حرکت کے موافق اسے واؤ سے بدل دیا دوسرا قائدہ کہ جہاں کہیں دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق عرف علت سے بدلنا واجب ہے جیسے آمانا او مینا کہ اصل میں اپمانا مانند تھے اب یہاں پر دو حمزہ قلم کے شروع میں جمع ہو گئے تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف الت سے بدل دیا گیا کے اندر حمزہ کی حرکت کے موافق اسے حرف علت سے بدلا تو آمانہ بن گیا اور دوسرے کے اندر حمزہ کو پہلے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلا تو امنا بن گیا اور ایمان ہے حمزہ کی حرکت ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلا تو ایمان بن گیا پہلا جو قانون تھا یہ جوازی تھا دوسرا قانون ہے یہ وجوبی ہے اور تیسرا قائدہ کہ جس جگہ ایک حمزہ متحرک ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو تو جائز ہے کہ حمزہ کی حرکت پہلے حرف کو دے دیں اور حمزہ کو گرا دیں جیسے یسالو کہ اصل میں یس تھا اب یہاں پر بھی اس مثال میں غور کریں کہ حمزہ اس سے ماقبل حرف جو ہے وہ ساکن ہے تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر حمزہ کو گرا دیا گیا یس آلو سے یس اب یہ قانون بھی جوازی ہے اور چوتھا قانون اگر حمزہ اگر ایک حمزہ مفتو ہو حمزہ سے پہلے حرف مقصور یا مضمو تو حمزہ کو پہلی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے جیسے سوالن سے سوالن اور میارن سے میر اب ان مثالوں میں بھی غور کریں پہلی مثال سوالن حمزہ اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق ماقبل چونکہ مضمون ہے تو اس کے موافق اس اس کو واو سے بدل دیا تو سے ہو گیا اور ماقبل کی, ما کی حرکت کے موافق اس کو یہ بدل دیا گیا تو میعرن ہو گیا اب یہ تھے چار قانون جو محموز کے تھے اور اسی کے مطابق آگے سرفے لکھی ہوئی ہے جن کے اندر قوانین جاری ہیں <تصفيق> پہلی محمود الفا کی گردان ہے <تصفيق> مِنْ كُلْ حمزہ خلاف قیاس جو ہے حذف کیا گیا ہے کہ پڑھ رہے اصل میں اُقل تو, تو قبل کے کے وا سے بدل دیا جاتا, او کل جاتا لیکن یہ امر کے اندر جو کل پڑھا جا رہا ہے یہ بغیر قائد قانون کے خلاف قیاس جو ہے یہ دوسرا حمزہ حضف کیا گیا ہے گردان محمود العین کی سآل فہو مسروز اتنا کافی ہوگا آج کے لیے جی امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا چونکہ آج پہلا دن ہے ہم اسی سبق ذرا آپ کے ساتھ مل کے اس کا تکرار کر لیتے ہیں تو آج کے سبق میں آپ نے محموز کے بارے میں پڑھا اور محمود کے تر قائدے آپ کے سامنے بیان کیے گئے آسانی کے لیے ہر قائدے کا میں آپ کو نام بتلا دیتا ہوں جب وہ نام بولا جائے گا تو آپ فون سمجھ جائیں گے کہ یہ محمود کا فلا قاعدہ ہے پہلا ہے دوسرا ہے تیسرا ہے یا چوتھا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے چونکہ جب آگے تعلیمات کے اندر ہم حوالہ دے تو ہم پورا قاعدہ نہیں بتلائیں گے کہ محمود کا قاعدہ نمبر ایک ہے اور وہ یوں ہے ایسے ہے نہیں ہم ایک مختصر سا لفظ بولیں گے اور اب فوراً سمجھیں گے کہ یہ قاعدہ مراد ہے تو سب سے پہلے دوبارہ انہیں قواعد کو ایک ایک کر کے ہم دہراتے ہیں مثال سے سمجھتے ہیں اور پھر میں آپ کو یاد رکھنے کے لیے اس کا مختصر سا نام بتلا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی دیکھیے تو محمود کا پہلا پتا نے پڑھا حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر حرکت ہو تو اس پہلے حرف پر جو حرکت ہے اس کے موافق حرف علت سے اس حمزہ کو تبدیل کرنا جائز ہے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے رسن چلو رس اب دیکھیے را اس پر کیا ہے فتح ہے اور آپ پڑھ چکے کہ فتح کے موافق جو حرف جو حرکت ہے فتح سے جو پیدا ہونے والا حرف علت ہے وہ کیا ہے الف ہے تو یہ بعد میں حمزہ ہے تو اس کو الف سے بدلنا جائز ہے تو لہذا ہم رن کو کیا پڑھ سکتے ہیں رن را سن کو کیا پڑھ سکتے ہیں راسن ٹھیک ہے اسی طرح اگر حمزہ سے پہلے والے حرکت پر زبر نہیں بلکہ زیر ہے زبر نہیں بلکہ کیا ہے زیر ہے زی بن تو اب دیکھیے آپ نے پیچھے اصطلاحات کے اندر فوائد کے اندر یہ بات پڑی کہ زیر جو ہے اس کو کھینچنے سے پیدا ہوتی ہے تو کثرہ کے موافق کون سا ہے یا ہے تو زال کے نیچے کثرا ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے اور وہ ساکن ہے اور ہم نے اردا پڑا چونکہ یہ محمود ہے محمود عائن ہے اور ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کوئی حرکت ہو اس حمزہ کو اس پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے تو دیکھیے کثرا کثرا کے موافق علت کیا ہے یا ہے تو زی کو ہم پڑھ سکتے ہیں زیبن. زیبن کو ہم کیا پڑھ سکتے ہیں زی اسی طرح ایک مثال اور دیکھیے مثال کے طور پر واو ہے اور اس پر پیش ہے اور اس کے بعد حمزہ ساکن ہے بو سن کیا لفظ ہے ب سن تو اب حمزہ ساکن ہے اور یہ لفظ جو ہے محموز ہے محموز رائن ہے اور محموز کے قواعد میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ حمزہ ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پر حرکت ہو تو حمزہ کو اس پہلے والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے تو لہٰذا بو سن کو ہم بو سن بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتابت کے حوصل میں سے ہے کہ حمزہ کو کبھی الف پہ لکھاتا ہے کبھی یا پہ لکھا جاتا ہے اور کبھی وا پہ اس کو لکھا جاتا ہے درمیان میں جب حمزہ آئے کتابت کا یہ انداز ہے یہاں واولی جا رہی ہے بک سن لیکن پڑھ جا رہا ہے یاثریا کے اندر کتابت کے اصول بہرحال تو کیا پیدا ہوا مختصر الفاظ میں حمزہ ساکن ما قبل اس کا چلو انشاءاللہ پڑھ لیں گے یا سن لیں گے آج تو پڑھ لیا نا جی تو حمزہ ساکن اور اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو حمزہ ساکن اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو تو اس حمزہ کو پہلے والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے جیسے رن را سے راسن ذی بن, سے, بن بو سن سے بو سن اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ حمزہ کو ہم جو ساکن ہے اس کو جھٹکے سے ادا کر رہے ہیں تو یہ علیف نہیں را سن ساکن ہے جھٹکے والا یہ الف نہیں بلکہ یہ حمزہ ہے ایسا ساکن جس پہ کوئی جھٹکا نہ ہو وہ الف ہے تو اس قاعدے کا نام ہم رکھیں گے را سن والا قاعدہ زیبن والا قائدہ بو سن والا قائدہ تینوں بھی کہہ سکتے ہیں زیبن والا قائدہ کیا نام ہے جی راسن بوسن والا قائدہ لیکن جب آگے اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ آئے گا اور اس کے اندر ان میں سے کوئی بھی سورت اس کے اندر جاری ہوگی تو جو صورت جاری ہوئی ہے ہم صرف وہی ذکر کریں گے ہم مکمل طور پہ جو ہے اس کو ذکر نہیں کریں گے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے یا کولو کیا ہے جی یا کو یا کو پڑھنا بھی جائز ہے تو ہم کہیں گے اس میں رسون والا فائدہ جاری ہوا ہے جب ہم یا کولو پڑیں گے تو کیا کہیں گے اس میں راسن والا فائدہ جاری ہوئے اور رس والا قاعدہ آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ اچھا حمزہ ساکن اس سے پہلے حرف پر زبر ہے تو لہٰذا حمزہ کو پہلے حرف کے حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا گیا تو لہذا لہٰذا یا کو, کو یاقول پڑھنا بھی جائز ہے ٹھیک دوسرا قاعدہ تو اس قاعدے کا نام رسن بھی ہے زیب والا قاعدہ بوسن والا قاعدہ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں را سنز بو سن بوسن والا قائدہ جی فرمائیے کیا سوال ہے جی جی بل لکھ پر ہے ہے جی بالکل اور بوسن میں جو ہے وہ واؤ پر ہے تو یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حمزہ جو ہے جی آپ سوال پورا کر لیں جی راسن میں حمزہ الف پر ہے زیبن میں یا پر ہے اور بوسن میں وا پر ہے لیکن ہے تو حمزہ کہ بالکل ہے حمزہ ہی. تو میں نے عرض کیا کہ کتابت کے اندر اب اگر آپ اس کو ویسے لکھیں گے بو سنتے یہ ایک عجیب سی شکل بن جائے گی یہ دیکھیے ٹھیک ہے یہ دیکھیے کتابت کے اندر لکھنے کے اندر جو ہے حمز سے پہلے پیش ہو تو اس کو وا کی شکل میں لکھتے ہیں یہ کتابت کے اصول ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے کتابت کے اصول کہاں کون سی علامت لگانی ہے تو اگر تو آپ میں انشاءاللہ اللہ آخر میں آپ سے پوچھوں گا اس سال کے آخر میں اگر تو کسی کتاب میں اصول کتابت رکھنے کے بارے میں کچھ باتیں اگر آپ کو بتلائی جائیں تو ٹھیک ورنہ انشاءاللہ ہم علامات ترقیم اس کو کہتے ہیں علامات و ترقیم تو پھر انشاءاللہ ہم مستقل جو ہے آپ کو مختصر سے وقت میں تھوڑا سا علامات ترقیم کے بارے میں اور کتابت کے اصول قوما کہاں ہے کون سا لفظ کیسے لکھنا ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو کسی وقت میں اضافی وقت میں یا اپنے سبق کے درمیان ہی یہ ہم آپ کو انشاءاللہ اللہ دیں گے ٹھیک ہے دوسرا قاعدہ آپ نے پڑھا کہ ایک کلمہ میں دو حمزہ جمع ہو جائیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا مجھے ہے اب پہلے اور اس قائدے میں تھوڑا سا فرق ہے پہلے قاعدے بھی یہ ہے کہ حمزہ ساکن ہو اس سے پہلے ایک حرف ہو اس پر کوئی حرکت ہو اس میں بھی یہی ہے حمزہ ساکن ہو اس سے پہلے کوئی حرف ہو اور اس پر کوئی حرکت ہو فرق یہ ہے کہ پہلے قاعدہ میں پہلا متحرک حرف وہ حمزہ کے علاوہ ہے اور دوسرے قاعدہ میں پہلا متحرک جو حرف ہے وہ حمزہ ہے تو حمزہ سے پہلے والا حرف اگر حمزہ ہو تو دوسرے حمزہ کو اس پہلے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے ضروری ہے اور حمزہ سے پہلے اگر حمزہ کے علاوہ کوئی حرف ہو تو اس پہلے حرف کو تو حمزہ کو پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے کیا مطلب ہوا اس کا اب دیکھیے آپ اس کو رن بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو راہ سن بھی پڑھ سکتے ہیں راہ سن پنا بھی جائز اور راہ سن بھی جائز کیونکہ حمزہ سے پہلے حمزہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور حرف ہے لیکن لیکن آپ کے پاس ایک لفظ ہے ایمان کیا لفظ ہے ایمان تو اس کو ای مانون پڑھنا جائز نہیں کیونکہ حمزہ سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی حمزہ ہے تو لہٰذا اس کو ای مان پڑھنا واجب ہے ضروری ہے یہ فرق ہے ان دونوں کے درمیان ورنہ بظاہر قاعدہ اور یہ دونوں قانون بالکل ایک جیسے فرق صرف یہ ہوا کہ اگر حمزہ سے پہلے حرف متحرک ہے اور وہ حمزہ نہیں تو حمزہ کو پہلے حرف کی حرکت موافق ہر فیلت سے بدلنا جائز اور اگر حمزہ سے پہلے ایک اور حمزہ ہو تو پھر ہم دوسرے حمزہ کو اس پہلے کی حرکت کے موافق ہر فیلت سے بدلنا واجب ہے تو امانا سے کیا پڑھیں گے آمانہ مان سے کیا پڑھیں گے ایمانن مان امینا سے کیا پڑھیں گے امینا امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی امانا منا سے آمانا اور او مینا سے کیا پڑھیں گے او مینا سے او مینا تیسرا فائدہ جس جگہ ایک حمزہ متحرک ہو اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو پہلے دو قائدوں میں اپنے پڑھا حمزہ سے پا حرف متحرک ہو تیسرے قاعدے کے اندر بات یہ ہے کہ حمزہ اس سے پہلے حمزہ متحرک اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو حمزہ متحرک اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر اس حمزہ کو گرا دیں گے مثال سے سمجھے یہ بات مثال کے طور پر یس yes, آلو کیا لفظ ہے جی یس آلو ایک اور طالب علم میرے خیال میں آ گئے ان کو بھی بلا لیجئے یس آلو جی یس yes, آلو اس میں سین ساکن ہے حمزہ متحرک ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حمزہ متحرک ہو اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے حمزہ کو ویسے ہی درمیان سے ختم کر دیا جائے گا اس کو ہم پڑھیں گے یس آلو سے حمزہ کی حرکت ختم کر کے ماقبل کو دے دی یعنی سین کو دے دی اور حمزہ کو گرا دیا تو کیا بن گیا یس آلو سے یا سالو دیکھیں یس آلو سین ساکن ہے اس کے بعد حمزہ ہے متحرک ہے تو حمزہ کی حرکت سین کو دے کے حمزہ کو درمیان میں سے ویسے ہی حذف کر دیا تو یس آلو سے کیا بن گیا یسالو یس آلو سے یس آلو سے اس قائدے کا نام بھی یسل ہے یسل والا قانون کیا نام ہے اس کا یسل والا قانون پہلا قاعدہ راسن زیبن بوسن والا قاعدہ دوسرے کا نام ایمان والا قائد اور تیسرے کا نام یسل والا قاعدہ تیسرے کا نام کیا ہوا یسل والا قاعدہ آج کے سبق میں یہ تین ہی یاد رکھیں چوتھا انشاءاللہ کل آپ کو دوبارہ پڑھایا جائے گا دوبارہ کیا ہوں محموز کے قواعد میں سے پہلا قاعدہ رنزیبن بوسن اس قانون کا نام کیا ہے رنزیبن بوسن والا قانون علم علمف کے اندر یہ بات بہت اہم ہے کہ قواعد یاد ہوں اور پھر اس کے ذریعے سے تعلیمات ہمیں یاد ہوں تاکہ لفظ دیکھتے کیونکہ بہت سارے الفاظ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو اپنی اصلی شکل و صورت پہ نہیں ہے ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اب اگر آپ کو وہ قوانین وہ یاد ہوں گے تب ہی آپ بتلا سکتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں فائدے کے ذریعے سے اس طرح تبدیل ہوئی ہے اصل اس کی شکل یوں ہونی چاہیے اور اس سے تبدیل ہو کے یہ یوں اس شکل میں بڑھے علم و صرف کے ان قواعد کا جاننا یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ شاء کے اندر تفصیل سے یہ بات آپ پڑھیں گے تو Yes, آلو سے پہلے قاعدے کا نام کیا ہے راسن زیب اور بوسن کا قانون دوسرے قاعدے کا نام ایمان والا قاعدہ اور تیسرے قاعدے کا نام ہے یسالو والا قاعدہ راسن زیب بوسن والا قاعدہ یہ جوازی ہے اور ایمان والا قاعدہ یہ وجوی ہے جوازی کا کیا مطلب رن پڑھنا بھی جائز راسن پڑھنا بھی جائز لیکن ایمان پڑھنا جائز نہیں بلکہ ایمان پڑھنا یہ کیا ہے ضروری ہے امید ہے کہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ